سور اثر وہ صورت ہے کہ حضرت امام شافی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں جو صرف اس ایک سورت کو سمجھ لے پورے قرآن کو سمجھ لے گا کیونکہ اس میں پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے سور عصر مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 103 ہے نزول کے اعتبار سے 13 تین آئے ہیں اثر سے مراد ہے زمانہ اور بعد مفسرین نے فرمایا اثر سے مراد اثر کی نماز ہے بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ولاسر اثر کی قسم زمانے کی قسم ان الانسان لفی خس بے شک تمام کے تمام انسان نقصان میں ہے سب برباد ہے سب تباہ ہیں اللہ مگر کون سے لوگ تباہی سے بچے ہوئے ہیں اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل اور اچھے انہوں نے عمل کیے وہ بِالْحَقِّ کی آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کی تاکید کی وہ تو اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی سوچ لیجئے اور پاک جو فرمائے وہ سچ ہے تمام لوگوں کو فرمایا لفی خسر وہ نقصان میں ہیں صرف کون سے فائدے میں ہیں ایمان والے اچھے عمل کرنے والے تو آئیے سور اثر کو سننے کے بعد ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اب بقیہ زندگی ہم عمل صالحہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے